بسم اللہ محمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج کا سبق نظریاتی الغار کی روک تھام کے سلسلے میں ہے شیخ مولانا عبدالحادی مجاہد مجاہد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ عسکری جنگ کی روک تھام کبھی تو مد مقابل پر غلبہ حاصل کر کے اور کبھی صلح کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے لیکن نظریاتی جنگ ایسی ہے کہ کسی بھی صورت صلح یا سالیسی سے نہیں ٹلتی اور نہ ہی اس میں صلح کی کوئی گنجائش ہوتی ہے اسے روکنے کی تو بس ایک ہی صورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ مد مقابل پر نظریاتی غلبہ حاصل کیا جائے نظریاتی میدان میں ایک مقابل جب تک دوسرے پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر لے یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی اس جنگ میں نہ تو اسلام صلح اور سالسی قبول کرتا ہے اور نہ کفر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بالکل اکیلے شرک اور کفر کے خلاف نظریاتی جنگ شروع کی تو مکے کے کفار اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تنگ آ گئے یعنی نظریاتی لڑائی میں ان کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرک قوم کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں اور ان کے شرکیہ افکار و نظریات کے خلاف نظریاتی محنت جاری رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں چنانچہ ابو طالب نے نہایت شفقت کے ساتھ کفار مکہ کا یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس نظریاتی جنگ سے پیچھے ہٹنے کے خطرناک نتائج سے باخبر تھے لہذا اپنے چچا کو یوں جواب دیا امی لودشم صفی هذا رفی ما فلتو حتا اللہ اوہل ہوں اے میرے چچا خدا کی قسم اگر یہ کفار میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اس لیے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ تعالی اس دین کو کفر پر غالب نہ کر دے یا میں یہ کام کرتے کرتے فوت نہ ہو جاؤں میرے دوستو بغور دیکھنے سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگ جاری رکھنے کا عزم ایک ایسے وقت میں قسم اٹھا کر ظاہر فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس میدان میں مد مقابل کے سامنے تنہا ہیں حد یہ کہ مہربان چچا بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر سورج اور چاند بھی میرے ہاتھوں پر رکھ کر میری ناممکن شرطیں بھی ممکن بنا دیں تب بھی میں ان کے ساتھ نظریاتی جنگ سے باز آنے والا نہیں یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام کبھی بھی کفر کے خلاف نظریاتی جنگ میں سلح و صفائی اور سالسی کو قبول نہیں کرتا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری جنگ میں تو صلح کی ہے لیکن نظریاتی جنگ میں کبھی صلح نہیں کی بالکل اسی طرح کفار بھی مسلمانوں کی دشمنی سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں جب تک انہیں اپنے دین فکر اور ملت اسلامی سے گمراہ نہ کر دیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ولندر انکل ولنسارب یہود و نصارا آپ سے اس وقت خوش اور راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کے مطابق نہ چلیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے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 تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر امادہ کر لیں اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے لوگ جہن نم والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان دو آیتوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی جنگ ہمارے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ ہمارے دین نظریات اور افکار و ترجیحات کو نہ بدل ڈالے یعنی ان کی عسکری لڑائی کا اصل مقصد بھی نظریاتی غلبہ ہے اصل جنگ تو نظریاتی ہی ہے لیکن عسکری لڑائی اس میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے نظریاتی جنگ میں ہونے والی تباہی سے بچنے کی تدابیر پہلی تدبیر حکومتی اختیارات ہاتھ میں لینا اس وقت اسلامی دنیا یا جہاں کہیں بھی نظریاتی جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اس کی پشت پناہ منظم کفری حکومتیں ہیں جو وسائل اس جنگ میں کار لائے جاتے ہیں جیسے اسکول یونیورسٹیاں تحقیقی مراکز ریڈیو ٹیلی ویژن وزارتیں قوانین سیاسی اور فوجی دباؤ اربوں ڈالر اور لاکھوں تربیت یافتہ شخصیات اور ان کے ماہر کارکنان اور اس کے علاوہ دیگر وسائل یہ سب ان حکومتوں کے اختیار میں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس فکری جنگ میں برسر پیکار ہیں اور اس کو ترقی دینے میں ہر دم مستعد ہیں افغانستان اور پاکستان میں ان وسائل کا مقابلہ کرنا اور ان کا راستہ روکنا افراد اور تنظیموں کے بس کی بات نہیں ہے جب تک نظام حکومت اسلامی فکر رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں نہ آ جائے اور جب تک ان ممالک کے دینی سیاسی فوجی اجتماعی مالی ثقافتی اور تعلیمی امور کے اختیارات فسادی دہریے جمہوری روشن خیال کمیونسٹ کومپرس مغرب کے تھوپے گئے عناصر اور یورپی افکار کے دلدادہ لوگوں کے گندے ہاتھوں سے نہ لے لیے جائیں اس وقت تک اصلاح کی انفرادی کوششیں بے فائدہ ہیں حکومتی اثر و رسوخ سے علاحدہ گزشتہ کئی سال سے جاری افراد کی کوششوں اور دعوت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کئی دہائیوں کی دعوت اور تاغتی قوتوں کے سامنے احتجاج اور ان کی اور ان کی منت سماجت کرنے سے اسلامی دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام وجود میں نہیں آ سکا کیونکہ یہ سب کچھ دعوت قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیمات کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال دعوت دی جس کے نتیجے میں آٹھ سو کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہوئے پھر بھی جاہلیت کا نظام زندگی اپنی جگہ قائم رہا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حکومت اور اسلامی نظام قائم کیا اور حکومت کے اختیارات ہاتھ میں لیے تو صرف دس سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا بلکہ جزیرۃ العرب سے باہر بھی بڑے بڑے کفریہ ممالک جیسے روم و ایران کے زوال کے اسباب پیدا ہو گئے ہم افغانستان اور پاکستان میں اس وقت تک مغرب کے نظریاتی الغار کا راستہ نہیں روک سکتے جب تک ان جیسے وسائل پر مبنی طاقت حاصل نہ کر لیں اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنے نظام اور حکومت کو مغرب کے غلاموں اور تنخداروں سے چھٹکارا دلا کر حقیقی معنوں میں اسلامی بنیادوں پر قائم ایک اسلامی حکومت نہ بنا لیں وہ حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ صرف نام کی اسلامی حکومت ہو اور نظام سارا کفر اور زمانہ جاہلیت کے قوانین پر چل رہا ہو بلکہ وہ ایک عملی اسلامی خلافت ہوگی جس کا ہر ہر عمل قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا انشاء اللہ تعالی میرے دوستوں طالبان کے مختصر دور حکومت کے تجربے نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلامی ادارے اگرچہ مادی لحاظ سے کمزور ہوں مگر ظلم و فساد اور کفریہ, نظ... اور کفریہ نظریات کا راستہ روکنے میں مضبوط بے دین حکومت سے بہت مؤثر ہوتے ہیں یہی ایک بنیادی وجہ تھی کہ جس کے سبب پوری دنیا کفر متحد ہو کر ایک ایسی اسلامی حکومت کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑی ہو گئی جس کے ابھی تک قدم بھی نہ جمنے پائے تھے کافر اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی اسلامی ملک میں ایک حقیقی اور واقعی اسلامی نظام اور حکومت وجود میں آ گئی اور وہ حتمی طور پر دوسری اسلامی ملتوں کے لیے ایک مثال اور ماڈل کی حیثیت اختیار کر گئی تو پھر وہ ممالک بھی اپنے ملکوں میں اسی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے امت مسلمہ کو مغرب کے کفیہ نظریات اور اس کے نظریاتی حملوں سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی وسائل اور میڈیا کو مغرب کے تھوپے گئے سیکولر عناصر سے چھڑایا جائے اور اللہ کے دین کی حاکمیت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے اور اس راہ میں کسی بھی قسم کی سودے بازی کے لیے تیار نہ ہوں اور کسی بھی مسلحت پسندی سے کام نہ لیا جائے گزشتہ اسی سال کی تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جب تک مغربی فکر کے تربیت یافتہ افراد اور عناصر حکومت میں رہیں گے اس وقت تک اسلامی فکر رکھنے والوں کو قتل کیا جاتا رہے گا انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا جاتا رہے گا اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کیا جاتا رہے گا اور انہیں طرح طرح کی سختیوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری تدبیر تعلیمی نصاب کی اصلاح اسلامی دنیا میں تعلیم کے دو طرح کے نصاب رائج ہیں جن میں سے ایک دینی اور دوسرا دنیاوی تعلیمی نصاب ہے یہ دونوں قسم کے نصاب بنیادی اصلاح کی ضرورت رکھتے ہیں جو کہ اس طریقے پر ہونی چاہیے نمبر ایک عصری تعلیمی نصاب کی اصلاح تعلیمی نصاب کو دور حاضر کی تحقیقات کی روشنی میں مؤثر اور عصری طریقہ تدریس کی شکل میں مدون کیا جائے اور اسے مغربی فلسفے مغربی اخلاق مغربی ثقافت اور مغرب کی نظریاتی تاثیروں سے ہر حال میں پاک کیا جائے کیونکہ جب ہم ایک مسلم امت کی حیثیت سے اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رسم و رواج ثقافت اور طور طریقے غیر زندگی کے تمام معاملات دین اسلام ہی متعین کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں مغرب سے جس چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے وہ صرف مغرب کے علمی اور صنعتی تجربات ہیں نہ کہ مغرب کے اخلاق اور ثقافت جو کہ مغرب نے اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کے ذریعے ہمارے تعلیمی نصابوں میں شامل کیے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ماہرین اور اسلامی فکر کے ہر رخ کی سمجھ رکھنے والے اشخاص کی طرف سے اس قسم کے مضامین کا تصفیہ ہو اور ان کی جگہ اسلامی افکار کو نصاب میں شامل کیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی مدارس میں پڑھائی جانے والی دینی عربی کتابوں اور صرف و نحو کی مخصوص کتابوں جو آج سے تقریباً آٹھ سو یا ہزار سال قبل اسی زمانے کی ذہنی کیفیت علمی استعداد اور لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی تھی انہیں لے لیا جائے اور بغیر کسی تصحیل ترجمے اور نئی تدوین کے مکتب کے نصاب میں شامل کر دی جائیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ دینی اور لغوی مسائل کو منظم طرز پر اس زمانے کے رسم و رواج علمی اجتماعی لغوی حالت اور عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب انداز اور تدریج کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام نصاب میں اول درجے سے یونیورسٹی تک داخل کیا جائے ایسے نہیں کہ بغیر کسی مقدمے تدریج اور مستقبل کے لیے ذہن بنائے بغیر قوانین زرادی اور شرح زنجانی کو اسکول کی ساتویں آٹھویں جماعت میں داخل کر دیا جائے کیونکہ اس حال میں تو ان کتابوں کا مدرس خود بھی اس پر قادر نہیں ہوگا کہ زرادی کے قوانین کو منظم ترتیب سے کلاس کے طلباء کے لیے بورڈ پر منظم انداز میں لکھ کر اس کی تشریح کر سکے نمبر دو دینی نصاب کی اصلاح دینی نصاب ہر زمانے کے تقاضوں اور مسلمانوں کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیے جاتے ہیں زمانے اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دینی نصاب کے مضامین میں بھی تبدیلی ضروری ہوتی ہے یہی انبیاء علیہ السلام وسلام اور امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے پیغمبر اور امت کے لیے الگ الگ شریعت اور منہج جو اصولوں میں آپس میں متحد تھے نازل کیے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہی حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے کو قیامت تک انسانوں پر مقرر کرنے اور الگ الگ صحیفوں اور کتابوں کے نازل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن یہ کام حکیم اور علیم رب نے اس لیے نہیں کیا کہ ہر زمانے کی ضرورتیں اور تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں اسی طرح ہماری شریعت میں ناسخ اور منسوخ کا فلسفہ بھی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں شریع احکام کا انداز کچھ تھا اور مدنی دور میں کچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر صحابہ کرام کے اشتہاد کی دلیل کا بھی شریعت میں اضافہ ہوا اس کے بعد اجماع قیاس اور دیگر شرعی دلائل کا اضافہ فکی مذاہب کی شکل میں وجود میں آیا یہ سب تبدیلیاں ایسی شکل میں آتی گئیں کہ شریعت کی اصل ان میں محفوظ اور باقی رہتی تھی یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کے حالات الگ نصاب اور الگ مضامین چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ بہت انوکھا اور عجیب نہیں کہ اسلامی دنیا اور مسلم امت کو مادیت جمہوریت کیپٹلزم کمیونزم لبرلزم نیشنلزم اور گلوبلائزیشن کی بلا مو میں لیے ہوئے ہیں اور ہم اب بھی اپنے دینی تعلیمی نصاب میں ہزار سال پرانے کلامی اور فلسفی فرقوں اور مذاہب کے بارے میں معلومات کی تدریس کر رہے ہیں ہم موجودہ زمانے کے ان فلسفوں نظریات اور باطل فرقوں کا اپنے نصاب میں کیوں شامل نہیں کرتے جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ خراب کیا اور مزید خراب کر رہے ہیں کیا ہمارے کسی دینی مدرسے یا کسی دینی تعلیمی نصاب میں موجودہ زمانے کے کفر کی مختلف شکلوں اور قسموں کے بارے میں مضامین کی تدریس ہوتی ہے کیا ہم کل کمیونزم کے نظریات اور آج مغرب کے سیکولر بے دینی کے نظریات کی نشر و اشاعت کا راستہ روک سکتے ہیں کیا ہمارے مدارس میں جمہوریت کے بارے میں کوئی کتاب موجود ہے اگر جواب نفی میں ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نصاب سے وہ سب پرانے بے ضرورت اور اضافی مضامین نکال دیں اور ان کی جگہ خالص شرعی مضامین اور وہ مضامین جن کی موجودہ زمانے کی اسلامی فکر کو شدید ضرورت ہے جیسے سیرت اور اسلامی تاریخ سیاسی اور اجتماعی علوم اور اسلامی دنیا کے موجودہ حالات اور اسلامی دنیا کو درپیش مشکلات کے بارے میں مضامین کے اضافہ کریں تاکہ آج کے دور کا دینی طالب علم موجودہ اور آنے والے کل کے فکری سیاسی اور معاشرتی چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے تیسری تدبیر مساجد کو فکری جنگ کے مورچوں میں تبدیل کرنا ایک محتاط اندازے کے مطابق آج افغانستان پاکستان کے شہروں محلوں اور گاؤں میں تقریباً لاکھوں مساجد موجود ہیں اور ہر مسجد میں ایک امام صاحب بھی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں یہ مساجد اگر حقیقی معنی میں دعوت کے مراکز بن جائیں اور ان کے امام حقیقی طور پر اللہ جلشان کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے اور لوگوں کی فکر عقیدے کو سنوارنے اور عوام کی فکری اور اخلاقی مشکلات کو حل کرنے کی استعداد اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی اجنبی اور باہر سے درامت شدہ فکر اور نظریہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر لاکھوں نوجوانوں کو اسلام کے علاوہ دیگر نظریات پر مطمئن کر سکے لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا کہ کمیونزم نے اتنے علماء اور اماموں کے ہوتے ہوئے ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو اسلام سے منحرف کر کے اپنی صف میں کھڑا کر دیا اسی طرح باوجود ہے کہ ہماری ملت نے جہاد ہجرت قربانیوں شہادتوں اور بڑے پیمانے پر شرعی فکر و شعور اور علم کے ساتھ قربت کا ایک بڑا زمانہ پایا ہے لیکن پھر بھی مغربی این جی اوز اور مغربی فکر کی طرف دعوت دینے والے ادارے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے جس کے نتیجے میں ہماری ملت کا ایک بڑا طبقہ افغانستان پر امریکی حملے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور امریکہ انہیں اس پر مطمئن کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ وہ سلیب کے پرچم تلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑے ہمارے لاکھوں امام خطیب قاری اور شریع علوم کی طرف منصوب لوگ آنے والے کفری آفکار کے خلاف مزاحمت اور اسے بے اثر کرنے سے کیوں آجز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود ملت کے لاکھوں بچے کبھی کمیونزم کے پرچم تلے کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی مغرب کے صلیبی پرچم تلے اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں پہلی وجہ احساس دعوت کا فقدان بہت سے مساجد کے امام دیندار حضرات مدارس کے طلباء و اساتذہ ایسے ہیں کہ ان میں دعوت کے احساس کا نہ ہونا دیکھا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو صرف مدرسین مساجد کے امام اور کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھتے ہیں اگر کوئی ان سے پوچھے تو جواب دیتے ہیں اور اگر نہ پوچھے تو یہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا اور نہ اپنی طرف سے معاشرے کے افراد کی اجتماعی اصلاح کے لیے دعوتی پروگرام بناتے ہیں اور نہ ہی اجتماعی معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے دینی کے خلاف منظم جدوجہد کو اپنی ذمہ داری شمار کرتے ہیں یہ کمزوری ہمارے اندر اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے دینی تعلیمی نصاب میں صرف نحو منطق بلاغت شعر و شاعری نفات العرب اور مقامات حریری کی شکل کے لفظی صنعت کے تکلفات سے بھرے ہوئے خرافاتی قصے اور کہانیاں فن ادب کے نام پر پڑھائے جاتے ہیں لیکن دعوت کے طور طریقے اور انفرادی و اجتماعی مخفی اور اعلانیہ دعوت کے طریقوں کے بارے میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھائی جاتی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں ان کی تاریخ اور تجربات کے بارے میں اور انبیاء کی دعوت میں ان کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں ان کی کامیابیوں اور انسانوں پر ان کے احسانات کے بارے میں ایک کتاب کیا ایک مضمون بھی نہیں پڑھایا جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد بلند ترین شخصیات ہیں اور جو انسانوں کے لیے دعوت کے میدان میں رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی تاریخ اور دعوت کے بارے میں بھی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی یہاں تک کہ فقی مذاہب کے اماموں اور اسلامی شریعت کو مدون کرنے والے علماء کی تاریخ جد و جہد اور قربانیوں کے بارے میں بھی کوئی کتاب رسمی طور پر بھی ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل نہیں ہے بات واضح ہے کہ جب نصاب میں دعوت کا مضمون وجود ہی نہیں رکھتا تو نصاب کے فارغ ہونے والوں میں دعوت کا احساس کہاں سے آئے گا البتہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج کے دور میں بھی بعض علماء نے مثالی طرز پر اسلامی فکر دعوت اور معاشرتی و اجتماعی اصلاح کے لیے بہت بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں لیکن ان کی تعداد دیکھی جائے تو دس بیس ہزار میں کوئی ایک شخص ہی ایسا نکلتا ہے دوسری وجہ مساجد میں امامت کے لیے نا اہل شخصیات کا ہونا ہماری اکثر مساجد میں ایسے لوگ بھی امامت کرنے پر معمور ہیں جو صحیح معنی میں امامت کی استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے انہیں نہ تو شریع علوم پر دسترس حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور بہت سے افراد ایسے بھی پائے گئے ہیں جن میں تقوی و پرہیزگاری بھی ناپید ہوتی ہے اور وہ اپنے شعبے سے متعلق کافی شرعی علوم بھی نہیں رکھتے وہ نہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اور نہ بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو موروسی ترتیب پر امام بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض دیگر امامت کے منصب سے بعض مادی دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے منسلک ہیں نہ کہ امامت کا حق ادا کرنے کے لیے لوگوں کی اصلاح اور گمراہی ان کے ہاں اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی زکوات صدقات فطرانوں قربانی کی کھالوں اور نذرانوں کے لینے کی اہمیت ہے اسی طرح اکثر امام تو نہ صرف یہ کہ خود دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیتے بلکہ دیگر علماء اور داعیوں کو بھی اپنی مسجد اور محلے میں دعوت کی اجازت نہیں دیتے اس کے علاوہ عام لوگ اور جاہیلوں کو مخلص داعیوں کے خلاف ابھارتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں ان اماموں کے لیے محلے کے لوگوں کے رسم و رواج شریعت کے احکام سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ محلے کے رسم و رواج کا ادا کرنا تنخواہ کے دوام کی ضمانت دیتا ہے لیکن شریعت کے وہ احکام جو لوگوں کے رسم و رواج پر کاری ضرب لگاتے ہیں ان کو بیان کرنے سے کیونکہ اپنی امامت خطرے میں پڑ جاتی ہے اس لیے ان مسائل کو کبھی اپنے وعض و تقریر میں نہیں چھیڑتے اس قسم کے دنیا پرست امام نہ صرف یہ کہ زمانے کے نظریاتی فتنوں اور ارتداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ اپنے غلط عقائد اور غیر شرعی اعمال کی وجہ سے دین کو بدنام کرنے اور دین دشمنوں کو مضبوط کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں حکومت اسلامیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے اماموں کو امامت کے عظیم اور محتم بشان منصب سے ہٹائے اور ان کی جگہ اہل اور دین کی روح کو جاننے والے علماء متعین کرے تاکہ ہماری مساجد صحیح طرز پر اسلامی علوم کے سیکھنے کے مراکز اور نظریاتی جنگ کے مورچوں میں تبدیل ہو جائیں اور تاکہ اماموں اور خطیبوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اسلامی نظریات اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والے فتنوں سے دفاع کی استعداد پیدا ہو جائے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک اقدام یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت اسلامیہ اماموں اور خطیبوں کی تربیت کے لیے بھی ایسے ہی تربیتی مواقع پیدا کرے جیسے کہ مفتیان کرام قاضی صاحبان اور معلمین کو تربیتی کورسز کی شکل میں فراہم کیے جاتے ہیں اور پھر اس کی عملی مشق کے بعد ان کو میدان میں لایا جاتا ہے اس کے لیے یونیورسٹیوں کی حدود میں دعوت اور امامت کے نام سے شعبے بھی کھولے جا سکتے ہیں یا اس کام کے لیے یعنی اماموں کی تربیت کے لیے ایک خاص اعلی مدرسہ اکیڈمی یا کسی دوسرے نام سے علمی تربیت کے مراکز بھی کھولے جا سکتے ہیں جو کہ مکمل طور پر حکومت اسلامیہ کے تحت چلائے جائیں سامعین گرامی قدر امامت کا منصب اصل میں منصب نبوت کی میراث جب تک اس منصب پر اہل اور باستعداد علماء کو متعین کیا جاتا رہا مسلم معاشرہ ہر قسم کی نظریاتی اور اجتماعی پریشانیوں سے امن میں رہا معاملہ دین کا ہو یا اس کا تعلق دنیاوی کاروبار زندگی سے ہو اس وقت کے عما حضرات اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات سے باخبر رکھتے تھے اور شریعت کی روشنی میں لوگوں کی نظریاتی اخلاقی عقیدوی فقہی اور یہاں تک کے اجتماعی مشکلات کے حل کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے لیکن جس دن سے اس منصب کو کمتر سمجھا گیا اس دن سے ہی عوام اور امام کے درمیان روحانی رابطہ کمزور پڑ گیا اور اس کمزوری کو اسلام کے دشمنوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور معاشرے کے افراد کے افکار اور ذہنوں پر اثر انداز ہونے لگے اگر ایک بار پھر مساجد نماز کے ساتھ ساتھ علم اخلاق اجتماعی اور اصلاحی تفکر اور دشمنوں کے منصوبوں کو بے اثر کرنے کے مراکز میں تبدیل ہو جائیں اور دلسوز علماء اور داعی اماموں کی طرف سے مساجد میں اجتماعی دعوت شروع ہو جائے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معاشرے کی نظریاتی قیادت اسلام دشمن اشخاص کے ہاتھوں سے نکل کر ایک دفعہ پھر نیک کو صالح لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی آخر میں خلاصے کے طور پر یہ بات دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ نظریاتی جنگ عسکری جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اس کی تاثیر عسکری جنگ کی تاثیر سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے اسی طرح نظریاتی جنگ کا مقابلہ بھی عسکری جنگ کے مقابلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت صبر و استقامت وسیع البنیاد منصوبہ بندی اور تنظیم و ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے عسکری جنگ میں کسی قوم و ملت کا پیچھے رہ جانا اس ملت کے دائمی ختم ہونے کے معنی میں نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی قوم نظریاتی جنگ میں شکست کھا لے اور اپنے فکر و شعور عقیدے اخلاق قومی اقدار اور تاریخ سے دفاع نہ کر سکے تو یہ شکست حقیقت میں اس قوم کی معنوی اور نظریاتی موت کے مترادف ہوتی ہے جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں ساز عبدالحادی مجاہد حافظ اللہ فرما رہے ہیں کہ نظریاتی جنگ کے بارے میں یہ چند باتیں بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ ان باتوں کو ملت اسلامیہ کے دلسوز اور مخلص لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے انہیں اس خطرناک جنگ کی طرف توجہ دلا کر اپنی ذمہ داری کو ایک حد تک پورا کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں کفار کے خلاف عسکری اور نظریاتی دونوں اعتبار سے برپور انداز میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علیہ سیدہ محمد ولی آلہ وصحبه وبارک وسلم و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ